اللہ عز و جل کی راہ میں دی جانے والی چیز یہ ہرگز ضائع نہیں ہوتی آخرت میں اجر و ثواب کی حقداری تو ہے ہی بعد اوقات دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ہاتھ و ہاتھ اس کا نیمل بدل عطا کیا جاتا ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو عالم کے مالک و مختار حبیب پرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا